مقدور والا اپنی مقدور کے قابل نفقا دے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقا دے جو اسے اللہ نہیں دیا اللہ کسی جان پر بوجھ نہ رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے قرب ہے اللہ دشواری کے بعد ایسان فرماد دے گا